الرحمان الرحیم و لہ لے جاشا کسم ہے رات کی جبکہ وہ ڈھانپ لیتی ہے ول نہارے زا تج اللہ ہے دن کی جبکہ وہ روشن ہو جاتا ہے یہ ہمارے خارج میں آفاق کے اندر دن اور رات ہے وما صلک زکر ہمارے انفس میں ہمارے اندر کوئی مذکر ہے کوئی مونس ہے کوئی مرد ہے کوئی عورت ہے یہ جو تضادات بظاہر نظر آتے ہیں حقیقت میں تضادات نہیں ہیں ان دونوں کے مل کے ہی در حقیقت فطرت اپنے مقاصد کی تکمیل کر رہی ہے دن اور رات کے فرق سے ہی سارا نباتاتی نظام جو ہے یہ وہ سارا کا سارا اسی کے ساتھ وابستہ ہے اسی سے اس کا ریسپریٹری سسٹم ہے اسی سے یہ فوٹو سنتھس اور سب کا جو سولر انرجی ہے اس کا درختوں کی لکڑیوں میں آ کے اسٹور ہو رہا ہے اور سارا کا سارا دن اور رات کے ساتھ ہے اسی طریقے سے مرد اور عورت اگر یہ فرق نہ ہو تو اولاد کیسے ہو آگے نسلیں کیسے چلے تو تضادات میں بھی توافق ہے یہاں اگرچہ بات کیجیے مظاہر متضاد ہیں لیکن ان میں توافق ہے اللہ تعالیٰ نے اسی لیے پیدا کیا لیکن ساتھ ہی یہ بتا دیا کہ جیسے یہ تضادات تمہیں نظر آ رہے ہیں واضح طور پر دن اور رات نر اور مادہ ایسے ہی ان نسا یکم لشتا. تمہاری جو سی ہے محنت ہے بھاگ دوڑ ہے وہ تو سب کر رہے ہیں وہ تو کل ہم پڑ چکے سورج بلد میں لقد خلق و انسان افیق ہم نے تمام انسانوں کو مشقت میں پیدا کیا مشقت انسان کا مقدر ہے محنت کرنی ہے جدوجہد کرنی ہے معاشی جد و جہد ہے اور بھی جو ہے پھر اولاد کا پالنا ہے لاق سم و بحادر بلد وانتا بحاد البلت کسی کا کوئی نظریہ بھی بن گیا ہے کوئی آئیڈیل بھی ہے کسی آئیڈیالوجی کا ماننے والا ہے اب اس پر اس کا بوجھ ہے کہ اس آئیڈیالوجی کو پروموٹ کرے اس نظریے کو پھیلائے اور پھر یہ کہ اس نظام کو قائم کرنے کے لئے تن بندھن لگائے تو کتنے بوجھ ہیں انسانوں پر پھر کتنے صدمے انسان اٹھاتا ہے تو فرمایا کہ لا اسم و بہاد البل و الطاعلم بہاد البل وہ والدوں و با والد لقد خلق انسان افیق مشقت تو ہر ایک کو کرنی ہے لیکن جو نتیجے نکلتے ہیں مشقت کے وہ بالکل برق سے رات اور دن کا سر آزاد ہے انہیں ان نسا یکم کوئی شخص اس محنت کے نتیجے میں اپنے آپ کو جنت کا مستقبل لیتا ہے کوئی شخص اسی محنت کے نتیجے میں اپنے آپ کو دو کا مستقب بنا لیتا ہے راستے جدا ہو جاتے ہیں اس کی بڑی پیاری تشریح ایک حدیث میں آئی یغد نے فرمایا کل و نفسی یغد ہر جان جو ہے صبح جب ہوتی ہے ہر انسان کی فبا ان پھر یہ کہ وہ اپنے نفس کو بیچتا اب کوئی دفتر جا رہا ہے اپنی صلاحیت بیچ رہا ہے کوئی بیچارہ وہ چونکہ اور کچھ نہیں سیکھ سکا تھا ایٹڈ ہو رہا ہے تعمیر کا ہو رہی ہے کوئی کسی چلا رہا ہے کوئی حل چلا رہا ہے کسی کی مشقت کوئی کوئی اپنی جسمانی قوت ہے وہ بیچ رہا ہے کوئی اپنی ذہنی صلاحیت اپنی ایکسپرٹیز ڈاکٹر ہے اس نے بڑی مشکل سے فن حاصل کیا ہے وہ بیٹھ کے فیس لے رہا ہے لیکن بیچ رہا ہے اپنے آپ کو اپنا وقت بیچ رہا ہے تو کل جو نفسنگ یخ دوں فبا یوں نفس ہوں وہ موت کہا وہ دن بھر کی محنت کر کے شخص ایک وہ, وہ شخص ہے جس نے حلال کو پیش نظر رکھا حرام سے بچا جھوٹ نہیں بولا کسی کو دھوکہ نہیں دیا کسی کے ساتھ جو ہے ایمانی نہیں کی وہ شام کو آئے گا تو مشقت تو اس نے بھی کی ہے لیکن یہ لے کر آئے گا اللہ کی رحمت دوسرا شخص مشقت اس نے بھی کی ہے کہیں کم تول دیا تھا کہیں کم آپ دیا تھا کہیں جھوٹ بول دیا تھا کہیں کسی کی ہلتلفی کی تھی کہیں کسی کی عزت نفس پر حملہ کر دیا تھا وہ مشقت بھی کر کے آئے گا اور شام کو جہنم کی گٹڑی لے کر آئے گا اپنے کندھے پر یا وہ نفس کو جہنم سے آزاد کرا کے آیا شام کو اور یا وہ شام کو جہنم کے عذاب کی ایک گشڑی لے آیا ہے کل نفس یگدو ف بایو نفسحو ف کہا اب وہ بات ہے اب یہ اس ایک بات سے سمجھ لیجیے کہ میرے نزدیک قرآن مجید کی اہم ترین یہ صورت ہے ایک راستہ ہے اس کے تین اوصاف بیان کیے ہند اگر یہ تین اوصاف ہوں گے تو خیر کے راستے پر آدمی بڑھتا چلا جائے گا اور اگر اس کے برکس تین صلاحیتیں ہوں گی تو انسان گرتا چلا جائے گا شر کی طرف جو ہے وہ اس کا قلم آگے سے آگے بڑھتا چلا جائے گا پہلے تین اوساف کون سے ہیں وہ لہ رے زاقشہ نہارے زا کا جنگا و ما خلق زکر ان نشا شا فاما من آتا و تقا قبل جس شخص میں آتا ہے جود ہے سخاوت ہے کسی کو بھوکا دیکھے تو اگر ایک روٹی ہے تو اس کو بھی بانٹ کر کھا سکے کسی کو تکلیف میں دیکھے تو اگر اس کے پاس کوئی ہے ایسی چیز جس سے کہ اس کی تکلیف و رفا کر سکتا تو دریغ نہ کرے یہ آتا ہے جو آتا سخاوت امام من آتا پہلی شرط یہ ہے کیونکہ ہم سورہ بلند میں بھی دیکھا ہے کہ وہ جو گھاٹی ہے جس سے گزرنا مشکل ہے فلکتا مل اقبا وہ کون سی گھاٹی تھی فکو او اتآم انفی یو منفی مسقابط یتیما سوبل مرحمہ اس گھاٹی کو عبور کر کے اگر اہل ایمان میں شامل ہوگا تو ابو بکر صدیق بنے گا عمر فاروق بنے گا عثمان غنی بنے گا اور اس گھاٹی کو عبور کیے بغیر کسی وجہ سے اسلام لے آیا عبداللہ ابن ابئی بن جائے گا اگرچہ اس نے بھی کلمہ پڑھا ہے اس نے بھی کہا ہے اللہ الہ اللہ, اللہ وشد محمد رسول اللہ اور وہی کلمہ پڑھا ہے ابو بکر نے اور عمر نے اور عثمان نے اور علی نے رضی اللہ تعالیٰ نے لیکن فرق کیا ہے یہ زمین کچھ اور تھی جس میں بیج پڑا ہے وہ زمین کچھ اور تھی جس میں بیج پڑا ہے, ہے وہ زمین میں حل چل چکا تھا تو فرمایا کہ پہلی شے کیا ہے اور یہ آئے ہم پڑھ چکے ہیں چوتھے پاری کی پہلی آئیں لن تنال البراہتا تن تم سے کو بماتون تم نیکی کے مقام پر رسائی حاصل نہیں کر سکتے جب تک کہ خرچ نہ کر سکو اللہ کے لیے اور اللہ کی مخلوق کے لیے اور وہ چیز کے جو تمہیں پسند ہو یہ نہیں کہ جو آج کار رفتہ ہو گئی بےکار ہو گئی پرانی ہو گئی دل سے اتر گئی وہ دے دیا اور پھر سمجھا کہ ہم نے ہاتھ ان کی کبر کو لات مار دی ہے یہ نیکی کی گرد کو نہیں پہنچ سکتے لنگ کنال اربر رہا تاکہ ان سے عمر ما تو پہلی شرط ہے ایرتا دوسرا ہے وتقا و کیا ہے وہی اخلاقی حص جو ہے وہ اگر بیدار ہے نتیجہ کیا نکلے گا کہ وہ پھر نیکی کرنا چاہے گا بدی سے بچے گا وہی فال ہماہ فجو رہا و اگر یہ حص مر نہیں گئی ہے یہ دفن نہیں ہو گئی ہے اس کے اوپر ہمیش جو ہے اس کا غلبہ نہیں ہو گیا ہے کوئی اور غلط جو ہے انسان کا رجحان اس نے اسے دبا کر نہیں رکھ دیا ہے تو تقا اس کے اندر ہوگا میں کسی کا دل نہ دکھا دوں میں کسی کا حق نہ مان اس کے اندر ایک احساس ذمہ داری جو ہے وہ موجود رہے گا اور تیسری شرط وہ سب جو بھی اچھی بات اس کے سامنے رکھی جائے اور اس کا دل گواہی دے دے کہ ہاں بات ٹھیک ہے فورن قبول کرے تصدیق کرے اس وقت یہ نہ کرے کہ یہ میں اگر مان لوں گا تو فلاں چیز چھوڑنی پڑ جائے گی یہ اگر مان لوں گا تو فلاں کام کرنا پڑ جائے گا یہ اگر مان لوں گا تو فلاں شخص ناراض ہو جائے گا یہ اگر مان لوں گا تو مجھے یہ نقصان ہو جائے گا اگر یہ سوچ کر رک گیا تو فیل ہو جائے گا بلکہ یہ کہ جب دل نے گواہی دے دی کہ ہاں ٹھیک ہے حق ہے صحیح ہے فوراً کہو دیکھی جی دی آپ کی یہ بات یعنی اس کو سمجھئے پریکٹیکلی اگر آپ کسی بحث بحث میں بھی برتلا ہو گئی کسی کے ساتھ اور پھر یہ ہے کہ آپ نے کسی کو محسوس بھی کر لیا کہ پڑا اس کا بھاری ہے بات اس کی صحیح ہے لیکن ایک یہ کہ اڑے ہوئے اب کیسے مان لوں کہ میں ہار گیا ایک یہ کہ شخص ٹھیک ہے صاحب آپ کی یہ بات مجھے بالکل بالکل لگی ہے ٹھیک ہے ابھی اور غور کریں گے سوچیں گے چلیں گے آگے اور اس مسئلے پہ لیکن یہ بات آپ کی ٹھیک ہے اس سے انسان کے اندر جو ہے پھر وہ ہم آہنگی پیدا ہوتی ہے بات آگے بڑھتی ہے لیکن یہاں سمجھ لیجیے کہ بنیادی طور پر یہ تین اوساف ہیں فاما من آتا بخل نہ ہو اتقاء اور اس کے اندر یہ اخلاقی حص بیدار ہو نمبر تین جو اچھی بات سامنے آئے اس کی تصدیق کر دیں فسن یس سے تو ہوتے ہوتے ہم آسانی سے اب یہ لفظ بھی آ چکا تھا سورہ علق میں رو کا لسرا میں نے کہا تھا اس لفظ کو یہاں نوٹ کر لیجئے اور یہی سے یہ بات آگے کھلے کھلے گی فسن یس سے جس شخص میں یہ تین اور ہوں گے ہم انہیں رفتہ رفتہ رفتہ رفتہ سب سے اونچی اور سب سے اچھی جو اس آسانی والی شہد منزل ہے جنت وہاں پہنچا دیں گے اب اس کے برس دیکھیے ترتیب وہ اما مم بخیلا کے مقابلے میں بخلا گیا وہ بے پرواہ ہے اسے پرواہ نہیں دریا کو اپنی موج کی تکریانیوں سے کام کشتی کسی کی پار ہو یا ڈرنیاں رہے ہمیں سے کیا گرج ہے وہ تو اپنے اس میں درمے لگے جا رہے ہیں کسی کا دل مسل دیا کسی کے جذبات کے اوپر جو ہے ٹھیک پہنچا دی کسی کو کچھ کر دیا کسی کا مال ہڑپ کر لیا کسی کو اور کسی طرح سے اس کی عزت کے اوپر جو ہے کوئی, کوئی حملہ کر دیا استغنا مجھے یہ احساس ہی نہیں ہے کہ وہ نیٹی اور بری کا معاملہ بھی ہے اور مجھے سیدھے راستے پر چلنا ہے برائی کے راستے پر نہیں وہ قصہ بابل ہوسنا اچھی بات پیش کی جائے جو لا دل, دل گواہی دے چکا کہ بات اچھی ہے یعنی پھر جٹلا دے کسی تعصب کی وجہ سے کسی ضد کی وجہ سے تکبر کی وجہ سے ہٹ دھرمی کی وجہ سے فسن یس روح تو ایسے شخص کو ہم آہستہ آہستہ تدریجن سب سے بڑی مشکل یعنی جہنم میں پہنچا دیں گے تو یہ گویا کہ اب دو راستے ان نشا یکم نشتہ تمہاری جدوجہد جو, جو, جو ہے زندگانی کی ان کے یہ دو رخ ہے اگر تو یہ ہے امام من آکا و تقا و اگر یہ تینوں تینیں تمام و کمال موجود ہوں تو وہ شخص صدیق بنے گا ابو بکر صدیق بنے گا رضی اللہ تعالی ان کے نفس قلم پر چلنے والا ہوگا اور اگر ان تینوں سے کوئی چیز کمی ہے تو کہیں بیچ میں لٹک جائے گا اور تینوں ہی نہیں ہے تو بال ہوا کہ بدترین خلائق ہوگا پھر جس کا کہ سب سے بڑا کردار جو قرآن مجید میں آتا ہے وہ ابو لہب ہے ابو جہل جو ہے وہ بدترین نہیں تھا اچھی طرح سمجھ لیجیے وہ تو جب آج ہم پڑھیں گے جب سورہ علق آئے گی تب اس کے کردار کا نقشہ سامنے آئے گا اس کی شخصیت بڑی اونچی شخصیت تھی بعض اعتبار سے میں سنا چکا ہوں صاف مانا تھا کہ محمد جھوٹ نہیں کہہ رہے جو کچھ کہہ رہے ہیں صحیح کہہ رہے ہیں لیکن میں نہیں مان سکتا اس کا مطلب ہے ہمیشہ کے لیے ہم بنو میاں جو ان کے گلاب ہو جائیں گے بنو ان کے یہ میرے لیے قبول نہیں صاف تو کہا کم سے کم گو دیول از ڈیو اسی طریقے سے جس باطل دین کا وہ علم بردار تھا اس کے لیے ہمیں گردن کٹوائی قربانی نہیں ہے اس نے ابو لہب نے دو مرسنریز بھیج دی تم چلے جاؤ میں تمہیں پیسے دے دوں گا تم جاؤ تم لڑاؤ میری جگہ پر اس لیے اس میں وہ بات نہیں تھی اس میں مردانگی تھی کوئی وجہ تھی کہ حضور نے دو شخصوں کو برابر تولا ہے عمر ابن خطاب اور امر ابن حشام میں سے اللہ کسی ایک کو میری جھولی میں ڈال دے کوئی وجہ تھی نا آخر. دونوں کو کیسے کیا ہے؟ اگر کہیں وہ بھی ایمان لایا ہوتا تو امر ابوالخطاب کی طرح کا مسلمان ہوتا پھر وہ اس طرح کا ڈھیلا مسلمان نہ ہوتا وہ عبداللہ ابن ابئی مسلمان نہ ہوتا تو یہ شخصیتوں کا معاملہ ہوتا تو جس میں تینوں اوساف نہیں ہیں وہ گیا نے خرائب جس میں کچھ ہے وہ پھر کچھ دیر لگا کے آ جائے گا کچھ وقت لگے گا اسے لیکن یہ تین اوسافی ہیں تعمیر سیرت کے اس اعتبار سے کہ جو فیصلہ کن ہے فاما من و تقا وصدق قبل حسنا فسن یسرح یسرا و اما مم بخیر و ستگنا و قصب ابل حسن بالکل اپوزٹ چیزیں فسن یسرسرا و ماں یوگنی انہو اذا تردا اور اس نے جو مال وال جمع کیا ہوگا اپنے لیے وہ کا کن کام نہیں آئے گا جب اسے گرایا جائے گا گڑے میں جب گرے گا جہنم کے ان نہ علیہ دیکھو انسانوں ہمارے ذمے ہے صرف ہدایت پہنچا دینا یا اللہ تعالیٰ اپنے ذمے لے رہے ہیں یہ ہمارے ذمے ہے کہ تمہیں راستہ دکھا دیں سجھا دیں یہ سجھا دینا ہمارے ذمے ہے اس کے لیے ہم نے تمہیں جبلی ہدایت بھی دی ہے اس کے لیے ہم نے تمہارے اندر اخلاقی حص بھی رکھ دی ہے اس کے لیے ہم نے اپنی روح میں پھوکی ہے اس میں ہماری معرفت اور محبت موجود ہے اور پھر ان تمام چیزوں کی تکمیل کے لیے ہم نے نبی بھیج دی رسول بھیج دیا کتابیں نازی کر دی ہم نے اپنا ہدایت کا جو فرض تھا وہ ادا کر دیا ان لل ہودا انآ آخرت اول <وَالْعُلَى> پھر ہمارے ہی لیے ہے اختیار آخرت کا بھی اور اولا کا بھی دنیا کا بھی پھر فیصلہ ہم کریں گے کہ کون اب اس قابل ہو گیا ہے کہ دنیا کو ان کے بوجھ سے پاک کر دیا جائے زمین کو ان کے بوجھ سے آزاد کر دیا جائے پوری پوری قوموں کو ملیا بیٹ کر دیا جائے فیصلہ کرتے وہ پڑ چکے بجلی صورت میں وہ دم دما لم رمبو ہم ایسے ہے کہ جیسے کسی باغ میں سے کوڑا کرکٹ جمع کیا جائے اور پھر اسے آگ دکھا دی جائے اس لیے کہ اس باغ کے لیے بدنما داغ ہے اب تو یہ کہ وہ انسان جو ہے کہ جو پھر اس حد تک ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد کہ نبی آ گیا, کتاب آ گئی اور اس نے ماڈل پیش کر دیا اپنی زندگی کے اندر پھر بھی نہیں مانا تو پھر یہ جو بھی فیصلہ ہے وہ ہم کرتے ہیں فنزر تو کم نارن تلزا دیکھو میں نے تمہیں خبردار کر دیا اس آگ سے جو بھڑک رہی ہے اور وہ منتظر ہے لا یس ہم دیکھ چکے ہیں کئی جگہ آیا ہے کہ وہ تو رہی ہے بھوکے شیر کی طرح اسے تو چاہیے اپنی خوراک لا یس اشقا نہیں پڑے گا اس میں مگر وہی جو بہت ہی بدبخت ہے کیوں کم بدبخت تو اگر ہوتا معاملہ تو ہوتا ہے یہ محمد کے آنے کے بعد بھی صلی اللہ علیہ وسلم جس کی حقیقت نظر نہیں آئی تو اس سے بڑا بدبخت تو کوئی ہے ہی نہیں اس لیے کہ اگر کچھ اندھیرا ہو کچھ روشنی ہو آدمی ٹھوکر کھا جائے چلیے بھائی کچھ اندھیرا بھی تھا جھٹپٹا تھا پوری روشنی نہیں تھی نسف نہ پر سورج چمک رہا ہو اور آپ ٹھوکر کھائیں تو پھر قصور کس کا ہے تو آپ کا ہے اس اعتبار سے اب وے محمدی کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم جس سے اپنے آپ کو محروم رکھا وہ اشکا ہے اللہ اشکا النزیق کا ضب و تس نے جھٹلایا ہے اور منہ پھیر لیا ہے وسعبا اور ہم بچا دیں گے یا بچا دیا جائے گا اس سے جو بہت ہی متقی ہے اس آیت کے بارے میں تقریباً کنسنسس ہے کہ یہاں مراد حضرت بکر ہے رضی اللہ تعالی اطفا وہ تینوں صفات ب تمام و کمال جس میں تھے وہ ابو بکر تھے یہی وجہ ہے کہ تصدیق کو حسنا میں ایک لہجہ نہیں لگا حضور فرماتے ہیں کہ میں نے جس کے سامنے بھی اپنی نبوت کی دعوت رکھی اس نے ضرور کچھ نہ کچھ توقف کیا سوچا سوائے ابو کے کہ ایک لہجے کا توقف کیا اور ان کی ان شخصیت میں وہی چیزیں موجود تھیں غریبوں کے اوپر شفقت تھی نیکی کی اور بنیادی طور پر وہ مواحد تھے انہوں نے کبھی مت پرستی اختیار نہیں کی زندگی میں تو وہ صلاحیت جو ہے تقوا بھی تھا اعتب بھی تھا خرچ کرنے کی صلاحیت تھی انہوں نے خرید خرید کر جو ہے غلام جتنے تھے جو مسلمان ہو گئے تھے غلام اور کنیزیں اور جن کے اوپر سخت جو ہے پروسیوشن ہو رہی تھی ٹارچر ہو رہا تھا ان کے آکاؤں کی, کی طرف سے منہ مانگے دام دے کر ان کے آقاؤں کو خریدا ہے اور آزاد کیا فام مناکا و تقا و صد قبل حسنا یہ تینوں اصاف ب تمام و کمال ابو بکر میں. ابو بکر صدیق اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عن خواتین میں صدیقت القبرا حضرت خلیط القبرا ہے رضی اللہ تعالی عن بس نبو حل از کل نظی یوتی مالہ یا تزذکہ جو اپنا مال دیتا ہے اپنے لفظ کو پاک کرنے کے لیے وہ مال کیوں دے رہا کیوں خرچ کر رہا ہے کیوں بلال کچھ نے خریدا باپ نے کہا وہ کہا نے وہ تو ایمان نہیں رہا تھے سوچتا کہ وہ تو فتح مکہ کے بعد ایمان لائے وہ کافر رہے پورے عرصے کے دوران مشرق رہے تو باپ نے یہ کہا کہ ابو بکر تمہیں اگر کوئی خریدنا ہی تھا غلام اور کسی کو آزاد کرنا تھا تو کوئی دیکھتے اچھا غلام دیکھتے کوئی طاقتور دیکھتے جو تمہارے کام بھی کبھی آتا مجھے کیا پتا تھا کہ ابو بکر تو کسی اور چیز کا طلبگار ہے اسے کچھ اور چاہیے اسے کوئی یعنی جو شخص کسی غلام کو آزاد کر دیتا تھا وہ اس کا مولا رہتا تھا پھر بھی وہ ایک درجے میں اس کے تابع ہوتا تھا اس کی بات سنتا تھا اس کا حمایتی ہوتا تھا اخلاقی طور پہ بھی سمجھ میں آ رہا ہے کہ ایک شخص نے اپنی رقم خرچ کی ہے اور آپ کو خرید کے آزاد کر دیا ہے تو اب آپ بے دام جو ہے غلام تو ہو گئے نا اس کے اس لیکن یہ کہ وہ غلامی نہیں ہے مولا کہلاتے تھے وہ جیسے کہ حضرت زید ابن بھی مولا تھے حضور کے اور اسی طریقے سے اور بھی بہت سے ہیں جن کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے جو حدیث سے روایت کی ہے صوبان رضی اللہ تعالیٰ اور وہ بھی مولا تھے حضور کے مولا اس مانی تو فرمایا کہ تم نے یہ کیا, کیا کس کو تم نے خریدا اور اتنی بڑی نظم دے دی جو مانگا امیہ ابن خلف نے وہ بھی حرام رہ گیا ٹھیک ہے دن اس لیے انہوں نے تو ابو بکر کو چھڑانا ہے اس پرکیوشن سے اللہ یتی مالہ من نعمت تجزا اور ایسا نہیں ہے کہ کسی اور کا اس پر کوئی احسان ہو جس کا وہ بدلہ چکا رہا ہو نہیں الب تغرب بہر آلہ صرف اپنے بلند و بالا پروردگار کی رضا جوئی کے لیے وہ خرچ کر رہا ہے والا صوف عرغ اور وہ انقریب راضی ہو جائے گا یہ انقریب راضی ہو جائے گا کون اللہ بھی راضی ہو جائے گا اور ابو بکر بھی راضی ہو جائیں گے رضی اللہ عنضان جیسے ہم خطبے میں بھی کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ و اربا اللہ تعالیٰ بھی راضی ہو جائے ان سے اور اللہ ان کو راضی بھی کر دے ان کو بھی اتنا عدر و ثواب دے والا اور میرے نزیک یہاں مراد حضرت ابو بکر ہے اس کا میں ثبوت آپ کو اگلی صورت میں دوں گا اب دیکھیے پہلی صورت میں آیا تھا قد اصلاحہ من زکاہا وقد قد خواب من دساہا آٹھ آیتیں تھیں وہ تھیں قصموں پر مشتمل لیکن اصل مضمون کیا تھا نفس انسانی میں نیکی اور بدی کا شعور بدیت کر دیا ہم نے اب جس نے اس کو بنا لیا سوار لیا وہ کامیاب جس نے اس کو دبا دیا مٹی میں دفن کر دیا وہ ناکام اگلی صورت میں آ کے راستہ بتا دیا نے کا راستہ کیا ہے اعتا تقوا تصدیق بالحسنہ ان عادتوں کو کلٹیویٹ کرو اپنے اندر تو یہ راستہ جو ہے تمہارا جائے گا صدیقیت کی طرف اور اللہ تعالیٰ کی رضا کی طرف اس کے برعکسا بالکل استغنا پرواہ نہیں کیا خیر کیا شر کوئی پرواہ نہیں اپنی خواہشات کو پورا کرنا ہے اپنی اشتہا جو ہے اس کو اشاوت کو پورا کرنا ہے حرام سے حلال سے سے کوئی بحث نہیں اور یہ کہ بات سچی آئی اچھی آئی اور دل نے گواہی دے دی پھر بھی اس کو رد کر دیا تو وہ دوسری منزل پہ نکل جاؤ گے اب یہ جو پہلی منزل تھی اس کا نقطہ عروج کون ہے ایک تو ابو بکر آ گئے اس میں اور ان سے برنتر رتما کس کا ہے محمد الرسول اللہ لاڑے سے میراج انسانیت اب جو دو صورتیں آ رہی ہیں ان کا سارا تعلق کل محمد الرسول اللہ کے ساتھ ہے یہ سیرت النبی کے اعتبار سے بھی بہت اہم ہیں دو صورتیں بعض اعتبار سے جو صوفیانہ اس میں مسائل آئے ہیں اور عام طور پر ہمارے مفسرین ایسے مفسرین خصوصاً جدید دور کے کچھ ریشنلسٹ قسم کے لوگ وہ تو ان مطالب کی گرد کو بھی نہیں پہنچے ہمارے جو پرانے مفسرین ہیں کیونکہ ان کا ذوق جو ہے وہ ان کے اندر وہ ذوقبی اندر ہے موجود ہوں کہ اسلام کے اور دین کے بات نہیں حقائق قرآن کے بعد نہیں حقائق کا تو میں اس کے حوالے سے چند چیزیں آپ کو بتاؤں گا بار کنوا ہولی قرآن نظیم و نفا لی ویا تم ملایا تمزیقی حقیقت